को अच्छा मुझे बताइए कि मुफ्ती उमर साहब था उनका तफसर की हुई है चलो ठीक है फिर پھر انشاءاللہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وہ کر لیں گے ٹائمنگ کے حوالے سے جو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پھر سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی سو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بات چل رہی تھی باب بے فاسد کا باپ چل رہا تھا بے فاسد کا باب اور میں نے آپ سے یہ ارض کیا تھا کہ یہ آج کل کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ باب ہے اگر ہم دیکھیں آج کل کئی بیویات بیو ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ فاسد ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر رائج ہیں بازاروں میں رائج ہیں اور لوگ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے معاملہ کرنا درست نہیں ہے تو کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے اس میں کیا خرابی ہے تو اب آپ دیکھیں گے جب انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو کئی چیزیں نظر آنے لگ پڑیں گی کئی چیزیں نظر آنے لگ پڑیں گی کہ جو کئی غلط بات ہو رہی ہوتی ہیں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے جب آخر میں ہم نے جو چیزیں پڑھی تھی اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی میں نے آپ سے یہ ارض کیا تھا کہ بعض دفعہ جب ہم شراب کے متعلق ارض کیا تھا کہ جی شراب کیونکہ شریعت میں غیر متقم ہے یہ غیر متقوم ہے اگر آپ اس کو مبی بنائیں گے تو بہ باطل ہو جائے گی اگر شراب کو آپ سمن بنائیں گے تو یہ بہ فاصل ہو جائے گی ٹھیک ہے اور پھر ساری یہ باتیں ہونے کے بعد پھر میں نے اس دن غلاموں کی قسموں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ولد مدبر مقاتب اور ان کی بحف کیا کیوں وہ ہوتی ہے ایک عام غلام کو جب بیچا جاتا ہے وہ تو ایک اور صورت حال ہے لیکن جب ولد بن گیا تو اس نے تو والدہ نے تو اس نے آزاد ہو جانا تھا آقا کے مرنے کے بعد اس کی بہ کرنا فاسد ہوگا ایسے ہی مدبر جس کے بارے میں آقا نے یہ کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ آزاد ہوگا تو اس کی بہ بھی فاسد ہوگی ایسے ہی مکاتب جس کے ساتھ کتابت کا معاملہ کیا ہوئے کہ اتنے پیسے لے آؤ آپ کو آزاد کر دیا جائے گا تو اس کی بہ بھی فاصل ہوگی یہ تو میں نے یہ چیزیں تھی اس کے بعد میں نے کچھ آپ کے سامنے چیزیں رکھی تھی وہ کیا کیا چیزیں رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ معدوم کی بہ نہیں ہو سکتی ہے جو چیز معدوم ہو عدم ادم کیا ہوتا ہے جو ہے ہی نہیں ہے ابھی ایک چیز موجود ہی نہیں ہے اور اس کی آپ بے کر رہے ہیں تو گویا کسی چیز کی ایگزسٹنس ہونا ضروری ہے بے کے لیے وہ چیز ایگزٹ کرتی ہو اگر ایگزٹ نہیں کرتی ہے تو اس کی بے نہیں ہو سکتی ہے بعض صورتوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ آئے گا کہ آپ جب آڈر کرتے ہیں چیز بنانے کا وہ ایک چیز ہے آرڈر کرنا آپ جاتے ہیں موچی کے پاس اور آپ کہتے ہیں جی میرے لیے جوتا تیار کرو وہ معاملات اور ہوں گے وہ معاملات معاملاتے اس کو ابھی نہیں جانا آب کہیں کہ جی فلام بھی تو کرتے ہیں فلام بھی کرتے ہیں وہاں پہ بھی شریعت نے اصول بتا دیے ایک چیز جو اگزسٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے اس کی آپ بے نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کہتے میں نے اتنے کی بیچ دی آپ کہتے میں نے اتنے کی خرید لی تو پہلی چیز کہ وہ چیز معدوم نہ ہو یعنی ایگزسٹ کرتی اسی طرح ہی پھر جو آپ بیک کر رہے ہیں اس میں غرر نہیں ہونا چاہیے غرر کا مطلب کیا ہوتا ہے انسرٹینٹی انسرٹینٹی سرٹینٹی نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہوگا کیا جس میں دھوکے کا احتمال ہو دھوکا دینا نہیں دھوکا ہو جانا دھوکا لگ جانا تو چیز انسرٹن نہیں ہونی چاہیے اگر یہ ہو گیا تو یوں اگر یہ ہو گیا تو یوں ایسا نہیں ہو چیز پوری کی پوری آپ کو سرٹر ہونا چاہیے تو غرب نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس میں نے آپ سے یہ بھی ارض کیا تھا کہ ایک تو یہی کیا کہ جی ہم معدوم کے نہیں ہونا چاہیے اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے کیا رکھی تھیں ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ جو سمندر کے اندر دریا کے اندر مچھلیاں ہیں یہ میں نے آپ کو بیچ دی ٹھیک ہے اب وہ بیچ رہا ہے اور ابھی اس کے قبضے میں آئی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی قبضے میں آئی نہیں ہے جب قبضے میں آئی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اور یہ چیز کیا ہے ابھی گویا ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ ابھی معدوم ہے معدوم معدوم ہے اور اس کی بے ہو رہی ہے اس کو میں دوسرے مانا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بعض دفعہ چیز موجود ہوتی ہے لیکن آدمی کی ملکیت میں نہیں ہوتی ہے تو تیسری چیز آپ یہ کہیں کہ جس چیز کو بیچ رہے ہو وہ آپ کی ملکیت میں بھی ہونی چاہیے اگر آپ کی ملکیت میں وہ چیز ہے ہی نہیں ہے تو آپ اس چیز کو بیچ نہیں سکتے آپ نے پکڑی ہے آپ نے پکڑی ہے جب آپ نے پکڑی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کے مالک تو اب کیا ہوگا یہ تو بہ ہی کیا ہونی چاہیے یہ تو بالکل ایسے ہوگا جیسے کے معدوم کی بہ کرنا ہے معدوم اور معدوم کی بہ کیا ہوتی ہے باطل ہوا کرتی ہے معدوم کی بہ باطل ہوا کرتی ہے تو یہ تو ایسے ہوگا اور آپ ہاشی میں بھی دیکھیں گے تو جو وہ ذکر کیا ہوا انہوں نے کہ بھائی اس کا اس کو بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ایسی چیز کو بیچنا ہے جو انسان کی ملکیت میں نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ یہ کیا ہو باطل ہو کیونکہ یہ مادوم کی بہ ہو رہی ہے تو گویا آپ ہم نے جو ابھی تک چیزیں رکھی ہیں نا میں دوبارہ خلاصہ رکھتا ہوں جو, جو چیز بیچی جا رہی ہے نمبر ایک نہیں ہونی چاہیے لوم نہیں ہونی چاہیے اس کی ایکزسٹینس ہونی چاہیے نمبر دو اس میں قرر نہیں ہونا چاہیے دھوکے کا دھوکہ ٹھیک ہے انسرٹنٹی نہیں ہونی چاہیے نمبر تھری کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ آپ کی ملکیت میں بھی ہونی چاہیے بیچ دیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگی اسٹاک ایکسچینج میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر ٹھیک ہے وہاں پہ وہ سیلس ہو رہی ہوتی ہیں فارورڈ سیلس فیوچر سیلس وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں چیز ابھی آپ کی شیئر ملکیت میں نہیں ہوتے ہیں آپ فیوچر کے اوپر سودے کر میں نے دس ہزار شیئر بیچ دیا فلان اتنا بیچ دیا کب بیچ دیا جی ایک مہینے بعد بیچ دیا آپ کو بھائی آپ کی ملکیت میں ہے اب ملکیت میں تو ہے ہی نہیں ہے تو جب ملکیت میں نہیں ہے تو آپ بیچ رہے کیسے تو یہ آج کے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بھی یہ ساری چیزیں آئیں گی ان شاء اللہ تھوڑا سا اسی کی حوالے سے آپ دیکھ لیجیے جو سارا میں نے خلاصہ رکھ دیا تھا دوبارہ اس کے اوپر بہت سے چیزیں وہ بنتی ہیں انہوں نے یہ کیا تھا میں نے کیا تھا آپ سے کہ مشلی کے اندر شکار سے پہلے اسی طرح ہی پرندے کی بے اس کو پکڑنے سے پہلے ہوا کے اندر ہے اس کی بیگ ایک آدمی پنجرے میں پرندہ پکڑا ہوا ہے اس کو بیچے گا تو جائز ہے پر پنجرے میں رکھا ہوا کیوں اسے قبضے میں آ چکا ہے اس کے قبضے میں آ چکا ہے لیکن ہوا میں اڑ رہا ہے اسے قبضے میں نہیں ہے جب قبضے میں نہیں ہے تو اب کیا ہوگا اس کی میں نے مثال آپ کو دی ایک غلام ہے, ایک غلام ہے آپ کا غلام ہے بھاگ گیا ہے ملکیت آپ کی ہے لیکن آپ کے قبضے میں نہیں ہے آپ سپرد کرنے پر قادر نہیں ہیں قبضے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی سپرد کرنے پر قادر ہو جب چاہے سپرد کر دے جب چاہے پکڑ کے سپرد کر دے تو اس لیے پرندے جو ہوا کے اندر ہے اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے پھر میں نے کہا تھا کہاں کہاں آتا تھا حمل کی بہ کرنا حمل کہتا اس بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ میں نے آپ کو بیچ دیا یہ جائز نہیں ہے ہو سکتا ہے ہوا ہو بچہ ہو ہی نہیں پھر دوسری بات یہ کہ دیا ہے پتہ نہیں زندہ پیدا ہوتا ہے مردہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے بکرا ہوتا ہے بکری ہوتے ہیں قیمتیں فرق ہوتی ہیں ان دونوں کی تو یہ اس میں غرر پائے جا رہا ہے انسرٹینٹی پائی جا رہی ہے تو یہ بھی کیا ہے یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہی حمل کے حمل کی بہ بھی جائز نہیں کہتا اس بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا جب بچہ ہوگا نا جو اس کا جو بچہ ہوگا وہ میں نے آپ کو بیچ دیا وہ تو کیا ہے بالکل معدوم سی چیز ہے ٹھیک ہے نا حمل کا حمل تو کیا ہے معدوم ہے پتہ نہیں یہ بچہ بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی پیسے لے کے سودا کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ایسے ہی ایک جو ہے بھیڑ ہے وہ اس کے بھی اس کے اوپر سے اون کاٹی نہیں گئی ہے تو ایک آدمی کہتا ہے یہ جو اس کے اوپر جو اون ہے نا میں نے آپ کو دو سو روپئے کی بیچ دی اب ہوگا کیا لڑائی جس نے خریدی ہے نا وہ کہے گا کہ بھائی اس کو اس کی جو اون کاٹنی ہے وہ بالکل اس کی جلد کے ساتھ کاٹو جو بیچنے والا ہوا کہے گا نہیں نہیں اسے زخمی ہو سکتی تھوڑا سا اوپر سے کاٹو کیوں جو خریدنے والا اس کو ہے زیادہ سے زیادہ اون آئے اس میں بھی کیا آئے گا جھگڑے کا احتمال ہے اور لڑائی ہوگی اس لیے شریعت نے کر دیا اس کو جو ہے کہا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے آگے میں نے آپ سے ارض کیا تھا کہ دودھ کی بے کرنا جو تھنوں کے اندر دودھ موجود ہے ابھی نک اس کو نکالا نہیں گیا تھن سے. کے تھنوں سے دودھ نکالا نہیں گیا کہتے اس کے دت... تھن کے اندر جتنا دودھ ہے یہ میں نے آپ کو ہزار روپے کا بیچ دیا پتہ نہیں ہو سکتا ہے ہوا سے ہو ایسا ہو, ہو گیا ہو کتنا دودھ نکلے گا ہو سکتا ہے دو کلو نکلے تین کلو نکلے ٹھیک ہے نا انسرٹن ہے پتہ نہیں چل رہا ہو سکتا ہے نکلے ہی نا ہوا ہی ہو تو یہ بے بھی کرنا کیا جائز نہیں ہے تو یہاں تک ہم کر چکے تھے آگے بتایا جائے گا اگلا جو خلاصہ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو اگلی بات بتائی جاری ہے یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے ہے پہلے زمانے کے اعتبار سے آج کل ایسا نہیں ہے آج کل جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے زمانے کے اندر جو کپڑا ہوا کرتا تھا وہ ہاتھ سے بنا جاتا تھا ہاتھ کھڈی کے اوپر جو کپڑا بنتا ہے نا وہ آپ یاد رکھیے گا کہ ہر گز دوسرے گز سے تقریباً تھوڑا بہت ڈفرن, ڈفرنس کچھ نہ کچھ آ جایا کرتا تھا کڈی کے ذریعے سے جو کپڑا بنتا تھا ایک گز دوسرے گز سے تھوڑا سا ڈفرینس آ جایا کرتا تھا آج کل مشینیں ہیں آج کل آپ دو سو گز بھی نکال دیں تو دو سو گز بھی کیا ہوں گے بالکل ایک جیسے ہوں گے ٹھیک ہے پورے پورے تھان جو ہوتا ہے نا وہ کپڑا ہر گز سے کیا ہوتا ہے ملتا جلتا ہوتا, ہوتا ہے اس میں بہت کم فرق ہوتا ہے لیکن پہلے زمانے میں بڑا فرق وہ کرتا تھا کیوں دیکھیں ایک آدمی جب کام کرتا ہے نا ایک ایک وقت ہوتا ہے وہ بالکل فریش ہوتا ہے اس وقت جو کپڑے کو بن رہے ہے جس طریقے سے کام کر رہا ہوں اس کی جو فنیشنگ آئی گی اس کی فنیشنگ کے اندر فرق تو وہ جو ہے بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے چند اس کی کوالٹی میں فرق نہیں آتا تو مسئلہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک گز کی ویک کرنا کپڑے میں سے جائز نہیں ہے تھان میں سے ایک گز کی بیہ کرنا جائز نہیں ہے مثلاً کہتا ہے اس تھان میں سے میں نے ایک گز آپ کو بیچ دیا یہ نہیں بتایا کون سا کہتا یہ تھان ہے دس گز کا اس میں سے ایک گز میں نے آپ کو بیچ دیا یہ پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں آج کی دیکھے نا ارف سے تبدیلی کیسے آ گئی عرف آ نا ارف سے تبدیلی آ گئی تو پہلے زمانے کے حساب سے تو یہ تھا کہ بتایا کہ جی یہ والا گز جو یہ کپڑا اتنا سے اتنا جو یہ گز آ رہا ہے یہ میں آپ کو تھان میں سے بیچ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ تو جائز ہو جائے پہلے دس گز کپڑا پڑا ہوا ہے کہتا ہے اس میں سے ایک گز میں نے بیچ دیا کون سا گز بیچا اب ہوگا کیا جو خریدنے والا ہوگا وہ دیکھے گا فنیشنگ کے لحاظ سے کون سا اچھا ہے وہ کہے گا یہ والا میں لوں گا ٹھیک ہے بیچنے والا چاہے گا کہ جو گندہ مال گز کہنے سے وہ کہے گا نی میں یہ والا بیچا تھا تم سے ہمارا میں نے سودا اس کا کیا تھا وہ کہے گا نی یہ ہمیشہ جہاں پہ جھگڑے کا اہتمام ہوتا ہے شریر اس سے بچاتی ہے دوسری بات یہ ہوگا کیا ایک آدمی جو خریدنے والا ہوگا ہو سکتا دس گز کپڑا تھا وہ دیکھے کہ پانچ سے چھ گز کے درمیان جو کپڑا تھا وہ بڑا بہترین کپڑا تھا پانچ سے چھ گز والا ہوگئے گا میں کیا کروں گا یہ پانچ سے چھ گز والا جو ہے تھان کے ناسے یہ والا لوں گا تو ہوگا کیا کہ جی جو پہلے پانچ گز علادہ ہو جائیں گے اور آگے ساتواں آٹھواں نوواں دسواں گز الادا ہو جائیں گے یعنی چار وہ الادہ ہو جائیں گے اس سے کیا ہوگا اس بےچارے کو بیچنے والے کو ضرر لازم آئے گا ذرا لازم آئے گا کپڑا ایک وہ نہیں رہے گا اس سے کیا آئے گا نزا پیدا ہو جائے گا تو اس وجہ سے یہ بات جائز نہیں ہوگی اگر بتا بھی دیا جائے کہ جی فلاں اس میں سے ٹھیک ہے نا کہ جی یہ اگر وہ کر دیتا ہے تب بھی کیا ہوگا اس سے کا خطرہ ہے اس لیے آپ نے وہ یہ جائز نہیں ہوگا اور یہ میں نے پہلے کی بتا دی آپ کا وہ معاملہ نہیں ہے اب تو کپڑے سارے کے سارے وہ جائیں گے تو جہاں پر احتمال ہو وہاں پر کہتے ولا ذرا ان منسوبن جائز نہیں ہے ولا یجوزو جائز نہیں ہے او ان ایک گز کی بہ کرنا منسوبن کپڑے میں سے تھان میں سے کپڑے سے مطلب آپ لیں تھان تھان سے ایک گز کی دہ کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ بتا بھی دے کہ یہ والا میں لوں گا اور بیچنے والا بھی راضی ہو ٹھیک ہے جی پانچ سے لے کے چھ گز والا جو ہے تب بھی جائز نہیں ہوگی یہ بھی یاد رکھنا آپ نے تب بھی کیا نہیں ہوگی پانچ سے چھ گز کے درمیان والا فلاں ہو جائے تب بھی جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ کہیں کہ جی ایک آدمی اپنا نقصان خود کرنا چاہ رہا ہے کہتا یہ ٹھیک ہے میں رازی ہوں بس پانچ سے چھ گز والا جو ہے بائے کہتا ہے میں بیچنے کو تیار ہوں تو یاد رکھیں ابھی ہوا نہیں ہے بائے نے یہ کہہ دیا بائے نے کہا ٹھیک ہے پانچ سے چھ گز کا تو میں بیچ دوں گا ابھی عقد ہوا نہیں ہے پھر اس کو خیال پیدا ہوا کہ یہ تو میرا ذرا لازم آئے گا اس سے کپڑا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا وہ رجو کر سکتا ہے وہ رجوع کر سکتا ہے اس سے پہلے پہلے بے ہونے سے پہلے پہلے کیا کر لے گا رجوع کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو حاصل ہے ٹھیک ہے جی دی؟ یہ مات ہو گئی آگے چلیں ایک چیز موجود تھی آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ گویا شریعت زرع سے بھی انسان کو بچاتی ہے ضرر سے بچاتی ہے اگر بائیں یا مشتری کا کوئی ضرر لازم آ رہا ہو تو شریعت وہاں پہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے شریعت کیونکہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے شریعت لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے جب حفاظت کرتی ہے تو وہ خود بخود آ جائے گی کئی دفعہ معاملات ہم کر رہے ہوتے ہم ہمیں ہم سوچ رہے نہیں ہوتے میں نے آپ سے یاد ہوگا میں نے پہلی دفعہ کہا تھا شریعت ہم سے زیادہ ہماری ہمارا لحاظ کرتی ہے ہم اپنا اتنا لحاظ نہیں کرتے جتنا شریعت ہمارا لحاظ کرتی ہے تو جہاں پہ ضرر لازم آتے شریعت بعض دفعہ اس بہ کو فاسد کرا دے دیتی ہے کہتے نہیں بائیں یا مشتری کا ذرل لازم آئے گا یہ بہ درست نہیں ہے بائیں و مشتری جو مرضی کہتے ہیں شیت کہتی نہیں تمہارا اختیار ختم ہو جاتا ہے تمہارا اختیار ختم ہو گیا اب میں آپ کو مثال یہ بتا رہا ہوں لیکن بائے نے بیچ دیا تھان پانچ سے چھ گز کے اوپر وہ کہتا جی, ہے جی ٹھیک ہے جی یہ کپڑا جو جی. لیکن اس کا اب وہ عورت شہید نے اس کو منع کر دیا پہلے زمانے کے اندر ہوتا یہ تھا شہ تیر لگائے جاتے تھے چھتوں کے اندر نا آپ دیکھا ہو پرانے زمانے جو حویلیاں ہوتی ہیں تو وہ چھت جو بنتا تھا وہ لکڑی کا بنا کرتا تھا اور بڑا ٹھنڈا ہوا کرتا تھا آپ لوگوں نے پتا نہیں دیکھے یہ نہیں دیکھے ہم نے تو بڑے گاؤں سائڈ کے اوپر ہمارے خود گھروں کے اندر ہوا کرتے تھے کہ جی لکڑی کا چھت ہوا کرتا تھا اس کی اوپر شہتی... وہ بنایا تھا لکڑی کے شتیر بنے ہوئے ہوتے تھے سارا جس طرح اب تو وہ خاص طور پہ وہ تی آئرنس وغیرہ اور اسنا طرح وہ رکھ کے وہ الادا وہ کر لیا جاتا ہے لیکن پہلے وہ لکڑی کے چھت ہوا کرتے تھے اس میں جس طرح یہ اوپر پورا کا پورا, پورا یہ وہ لگاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوا کرتے ہیں اب ہوا یہ کہ ایک آدم کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ جی یہ جو شتید لگا ہوا ہے کی ساری ملکیت کیا بائیں کی ہے بائیں مشتری کو کہتا ہے یہ چراؤں جو لگا ہوا چھت لگا ہوا آپ کو تو یہ بھی کیا ہوگا جائز نہیں ہوگا کیوں جائے ہوگا اس سے ضرر لازم آئے گا مشتری کے گا ٹھیک اگر صرف مشتری کہ نا ٹھیک ہے میں نے خرید لیا جی دو سو روپئے کا مستری آئے گا مشتری کہ آئے گا اتارو بھائی اس کو مشتری اتارے گا جب اتارے گا تو ہونا کیا ہے کہ بائک کی جو چھت ہے نا وہ نیچے گر جانی ہے ساری کی ساری وہ ساری کی ساری نیچے گر جانی ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ جی مشتری جب خریدے گا تو ہو سکتا ہے کہ جو شکیر وہ سمجھ رہے گا بڑا اچھا مل جائے گا وہ اتارنے کی وجہ سے اس میں گڑبڑ پیدا ہو جائے اتارنے کی وجہ سے جب اتارنے کی وجہ سے تو شرف اس کو یہ جائز ہی نہیں ہے یہ جائز اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں اس کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ بائیں کی ملکیت کے ساتھ دیکھیں بائیں کی ملکیت کے پورا گھر جو ہے اچھا چھت کی ملکیت میں ہے اب وہ اس میں صرف ایک شہطیر کو بیچتا ہے جب شہطیر کو بیچتا ہے تو یہ جو شہطیر مشترک اس کا اگر مالک بن جائے مشترک اس کا مالک بن جائے تو گویا مشترک کی ملکیت بائیں کی ملکیت کے ساتھ کیا ہوگی مشغول ہوگی جب یہ مشہول ہوگی تو یہ بے کرنا جائز نہیں ہوگا دیکھ دیکھ دیکھ. سمجھ رہے ہیں بات کو سمجھ رہے ہیں دیکھیں ولا ولا ولا ولا جزن ولا جزن جائز نہیں ہے شہتیر کی بے من من سکفن چھت میں سے من سکفن چھت میں لگا ہوا ہے اس کی بہ کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بے باطل ہے ضرر کی وجہ سے لکھا ہوا بین ستور لکھا ہوا ہے یہ بے باطل ہے ضرر کی وجہ سے یا مشتری کا بھی ذر آتا ہے بائیک کا بھی ضرر آتا ہے مشتری کا ضرر کیسے آ سکتا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ گھر ویران پڑا ہوا ٹھیک ہے بائے کی وہ اس میں سے لیکن جب ایک چیز اتارے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ شتیر پورے طور پہ صحیح طرح اتر ہی نہ سکے جب نہیں اترے گا تو مشتری کو جس مقصد کے لیے چاہیے تھا مشتری کو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا اور اگر ایسی جگہ ہے کہ جی ٹھیک ہے جی بائے بائے رہتا ہے یا کوئی وہ نہیں ہے تو بائے کا نقصان آئے گا اس میں تو دیکھیں اب دونوں اپنی اس پر راضی ہیں شریعت نے روک دی بھائی یہ باتیں لم اس میں نہیں آ سکتے ہو آگے ایسی بے کرنا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جال پھینکوں گا گا جتنے پرندے اس میں آگے اس جال کے اندر میں پرندوں کے اوپر جال پھینکوں گا جتنے پرندے آگے یہ میں نے آپ کو دو سو کے اندر بیچ دیے ایک دفعہ پرندہ جتنی مچھلیاں اس جال میں آ جائیں گی ایک دفعہ پھینکنے کی وہ میں کو دو احتمال ہے نا ہو سکتا ہے کہ خوب مچھلی آ جائیں یا پرندے اس میں آ جائیں بہت زیادہ آ جائیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ ایک بھی نہ آئے مشتری بےچارہ تو کیا کرے گا پیسے دے دے گا کہ گا جی دو سو روپے کے اندر میں نے آپ سے ہی وہ خرید لیے لیکن ہو, نکلا ایک پرندہ بھی نہ نکلا تو کیا ہوگا مشتری کا نقصان ہو گیا نا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی خوب کئی زیادہ پرندے اس میں پکڑے جائیں اور بیچارہ چارا کو نقصان لازم ہے تو شریف نے کہا کہ بھائی یہ بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں ولا بے او جس مین سخت وزربتل کانس وزربتل کانس ولا بے او زربتل جائز نہیں ہے ٹھیک ہے کانس کہتے ہیں جال پھینکنے والے کو کانس کسے کہتے ہیں جال پھینکنے والے کو سا سائد سائید کیا ہوتا ہے شکار کرنے والا شکار کرنے والا ٹھیک ہے تو وزر بتل کانسر کانس کیا مطلب ہے جو ہے ایک دفعہ سے تو اس میں جائز نہیں ہے وزر بتل والا بہ و بتل کانس جائز نہیں ہے جال پھینکنے والے کا جال پھینکنے کے اندر جو ایک دفعہ جو جال پھینکنے کی جو بہ ہے وہ بھی جائز نہیں ہے ٹھیک ہے چاہے وہ اس کو پرندوں کو پکڑے چاہے مچھلی کو پکڑے جس کے اوپر بھی تو کانے کی جال پھینکنے کی جو بہ ہے وہ بھی جائز نہیں ہے آگے چلتے ہیں یہ مسائل ایسا میں تھوڑے سے اس وجہ سے تھوڑا سا آہستہ آہستہ چل رہا ہوں آہستہ چل رہا ہوں یہ سمجھ آگے تو پھر آگے اسی طرح کی ساری کی ساری اب انہی کے اوپر سارے مسائل جو متفر رہے ہوں گے نکلیں گے آپ نے کچھ سمجھنا ہے یہ دورہ حدیث تک انشاءاللہ یہ بات آپ کی چلنی ہے یہ آپ کو چھوڑے گی نہیں حدیث میں بھی ہے مختلف کا اور ایک ہوتی ہے بے مضابنا بے مضابنا بے مضابنا کیا ہوتی ہے یہ مفا سے ہے مضابنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ منع فرمایا بہ مضابنا یہ بیہ ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں ایک ایکجور لگی ہوئی ہیں درختوں پہ کھجورے لگی ہوئی ہیں درختوں پہ اور ایک آدمی نے کیا کیا کہتا جی یہ جو میں کھجور درختوں پہ لگی ہوئی ہیں نا ابھی یہ کچی ہیں کچی ہیں یعنی ابھی پکی نہیں تھیں کہتا یہ میں آپ سے خریدتا ہوں بائی کو کہتا جا کے یہ میں آپ سے خریدتا ہوں اور یہ میرے پاس جو ٹوکری میں کھجورے پڑی ہوئی ہیں یہ میں آپ کو بیچتا ہوں یعنی سمن کیا ہوگا جو ٹوکری میں کھجورے پڑی ہوئی ہیں ٹھیک یہ ٹوکری والی جو کھجورے ہیں یہ سمن ہے اور مبھی جو ہے وہ جو دستوں پہ لگی ہوئی ہیں وہ مبھی ہے اور دونوں طرف کے کھجورے اور کھجورے ہی ہیں اب دیکھیں یہ کیا صورت حال ہے پتا نہیں ہے کہ درختوں پہ کتنی کھجور لگی ہوئی ہے اس کا ایکچول وزن کتنا ہے ٹھیک ہے ایکچول وزن کتنے ہیں اور یہاں پہ جو ٹوکری کا کہتا ہے یہ ٹوکری میں جو پڑی ہوئی ہیں ادھر بھی نہیں پتا کہ اس کا ایکچول وزن کیا ہے تو اندازے کے ذریعے سے بے ہو رہی ہے جب اندازے کے ذریعے سے بے ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید ٹوکری والی زیادہ نکل آئے ہو سکتا ہے درختوں پہ جو لگی ہوئی ہیں وہ زیادہ نکل تو جب ایک ہی قسم کی جنس آ رہی ہوتی ہے ایک ہی قسم کی کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے کھجور کھجور کے مقابلے میں کوئی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے پر سود کا احتمال ہوتا ہے سود کا احتمال ہوتا ہے آگے انشاء ہم پڑھیں گے ربا جو ہے آگے باب آئے گا اور میں بتاؤں گا کہ سود ہوتے کون کون سے سو سود ہیں ٹھیک ہے ریبل قرآن کیا ہوتا ہے ریب حدیث کیا ہے یہ ساری کی ساری صورت حال اللہ ہم پڑھیں گے تو یہ جو ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں مزاح یہ جائز نہیں حدیث منع کیا گیا اس کو دیکھیے تو آپ دیکھیے ذرا ولا بے المزاحب بناتے ولا یا جزو بے المزاح بناتے جائز نہیں ہے وہ یہ جزو وہ ہے اتف اس کو پیچھے کریں گے ولا بے المزاحب بناتے اور جائز نہیں مضابنا کی بہ مزابنا کی بے مزابنا یعنی اندازہ ٹھیک ہے نا یعنی اندازے کے ذریعے سے وہ کیا ہے مزابنا وا بے الن نقلے وہ پھل کی بے کرنا ہے کھجور کے درخت پر کھجور کے درخت کے اوپر جو پھل لگا ہوا ہے اس کی بے کرنا ہے بخرس ہی تم بخر سی تم اندازے کے ساتھ بخر ہی تمرن یعنی یہ تمرن تمیز بن رہا ہے اندازے کے ساتھ تمرن وہ کھجور جو کٹی ہوئی پڑی ہوئی ہے وہ کھجور جو پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ جو ہے نا تو الخرص کیا ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے خرچ کے معنی اندازے ہیں یا لغت میں بھی دیکھ لیں گے بے خرچ ہی تمرن تو درختوں پر لگی ہوئی کھجور کی بے کرنا جائز نہیں ہے کٹی ہوئی کھجور کے ساتھ یہ صرف کھجور کا معاملہ نہیں ہے جہاں پر بھی ایک جس آم ہے آم درختوں پہ لگے ہوئے تھے کٹے ہوئے پڑے ہوئے, پڑے ہوئے پیٹیوں میں تھے کہتا ہے اس کے اندر یہ بھی جس نہیں ہوگا کوئی اور پھل لے لیں جس طرح بھی ہوگا ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے یہ جائز نہیں ہوگا اس کو کہتے ہیں مضابنا اچھا ایسے ہی کچھ بیو آت ہوتی تھیں پہلے زمانے کے اندر وہ چیز پھینکا کرتے تھے ٹھیک ہے پتھر مار کے یا کر لیتے تھے پتھر پھینک دیا کرتے تھے جاہلیت کے اندر یہ بو آت ہوا کرتی تھیں کہ پتھر کو پھینک دیا پتھر جس چیز پہ جا کے لگ گیا نا جس چیز پہ لگ گیا کہتے ہیں اس کی بہ ہو گئی ہے اس کی بے ہو گئی ہے کہ یہ چیز میں جو ہاں وہ کر لوں گا تو ایسے بھی یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جی پتھر مارا چیز میں مثلا دس چیزیں پڑی ہوئی تھی اس کو آج کل آج ہو جی نمبرنگ کی وہ کرتے ہیں وہ جا کے ڈانٹ مارتے ہیں تیر مارتے ہیں جی جس کے اوپر لگ گیا تو اس طرح کی بے کر لینا تو اگر پیسے دیکھے کر رہا ہے وہ بھی کیا ہوگا یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے تو وہ کیا ہے یہ ملامسا کے ذریعے سے بے کرنا بھی جائز نہیں ہے ملامسا کی صورت کیا ہوتی تھی ملامسا لمس سے چھونے کے ساتھ ٹھیک ہے ملامسا چھونے کے ساتھ بیک کرنا یہ بھی جائے گا کیا مطلب چھونے کے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ بیچنا چاہ رہا ہے کپڑے کو یا کوئی چیز بھی بیچنا چاہ رہا ہے وہ کہتا کہ جی میں یہ بیچنا چاہ رہا ہوں مشتری خریدنا چاہ رہا دونوں راضی ہیں خریدنے کے اوپر بے کے اوپر راضی ہیں ہوتا یہ تھا کہ مشتری کا کرتا تھا اس چیز کو ہاتھ لگا لیتا تھا ہاتھ لگا لیے جی ہاتھ لگا لے گا نا تو گویا بس بہ ہو گئی ہے چاہے بائے ابھی اس چیز کے اوپر اتنی قیمت پر راضی ہو نہ بھی ہو ابھی وہ اس چیز پہ نہیں ہوا تھا کہ جی فائنل وہ نہیں کیا تھا بس مشتری جا کے ہاتھ آ لیتا تھا کہتا بس یہ ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا اس کو کہتے ہیں ملام تھا لمب سے نا چھونے کے ساتھ وہ کہتے کہ بے واجب ہو گئی بھائی بہ تو بنیادی طور پہ ایجاب اور قبول ہے اور دونوں کی رضامندی سے ہے بس وہ کیا کرتے تھے جا کے چھو لیا اور کر تبلیل کرتے تھے کہتے بھی جائز نہیں ہے ملامسا بھی جائز نہیں ہے آگے آ گیا ول منازی ول اور مناوزہ بھی جائز نہیں ہے یہ ہے مناوزہ نب سن کہتے ہیں پھینکنے کے ساتھ ٹھیک ہے نا ایرو سے دیکھیں نا ایرو سے ہوتے ہیں نا اگر پیسے لے کے آپ کرتے ہیں نا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایرو پھینکنے کے جی بیس روپے بیس روپے ہوگا جس جس چیز پہ جا کے ایرو لگ گیا نا وہ چیز بک گئی ٹھیک ہے تو وہی والی صورت آ گی ہو سکتا ہے وہ ایرو دو سو روپئے کی فیس پہ جا کے لگ جائے ہو سکتا ہے وہ پچاس روپئے کی فیس پہ لگ جائے ہو سکتا ہے وہ دو روپے کی فیس پہ لگے اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر لگے اور پیسے چلے جائیں یہاں پہ ضائع ٹھیک ہے اگر تو ویسے ایرو کے وہ کہتے ہیں جی چلو جی جس, جس بھی آپ کا لگ گیا ہم آپ کو ویسے اپنی خوشی سے آپ کو دیں گے نام طور پہ وہ الادہ صورت ہوگی لیکن جہاں پہ پیسے کی بات آئے گی دونوں طرف سے بہ سمجھ لیں گے مناوزہ کیا ہوتا تھا نا بیچنے کے اوپر اور خریدنے پہ تیار تو بیٹھے ہوئے تو بھائی لگتا تھا بھائی وہ چیز اخا کے اس کی طرف پھینک دیتا تھا جیسے کپڑا مشتری کہتا ہے جی یہ سو روپئے میں آپ مجھے بیچ دیں سو روپئے میں بیچ دیں بائی کہتا ہے کہ جی بائی نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ, وہ کر لیتے بائی کرتا ہے جی اٹھا کے اس کو طرف کر لیتا ہے یا اس کو وہ کہتا ہے کہ کیا اس کی سو روپے ٹھیک رہے گی سو روپیہ ٹھیک رہے گی ابھی معاملہ پورا روپے طے نہیں ہوا تھا معاملہ پورا رضامندی نہیں آئی تھی بھائی نے اٹھا کے ختم ہو ہو گئی بات بات ہی ختم گئی بس تو مشتری چاہے اگر بھی کرتا پھر نہیں نہیں میں نہیں خریدتا سو روپے کے اندر تو یہ مناوزہ ہوتی تھی چیز کو اٹھا کے پھینک دینا تو اس مناوزہ باتیں سمجھ آ گئی ملابزہ اور مناوزہ اور بھی مختلف تشریحات ہیں لیکن یہ میں نے وہ تشریحات آپ کے سامنے رکھی ہیں جو عمومی طور پہ کی جاتی ہیں کہ اس کے علاوہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ حدیث میں جب جائیں گے پھر وہ سموں سے سوٹیں ویڈا یہ بس آپ اتنی سی چیزیں یاد رکھیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گے ملامسہ کیا ہوتی تھی منابضہ کیا ہوتی تھی اور بیعال انشاء جی الکائے حجر کیا ہوتا تھا کہ پتھر مار کے جو ہے وہ کرنا اور اس کی آجتل کی جدید سوٹیں جو ہیں یہ آ جائیں گی اب ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے اور بھی سمجھنی ہے کہ بہ کے اندر جو چیز بیچی جا رہی ہے نا اس میں جہالت نہیں ہونی چاہیے بہ میں جو چیز بیچی جا رہی ہے اس میں جھالت نہیں ہونی چاہیے اگر جھالت ہوگی تب بھی بہ جائز نہیں ہوگی مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا صورت حال دو کپڑے پڑے ہوئے تھے بہ کہتا ہے اس میں سے میں نے ایک کپڑا آپ کو سو روپے میں بیچ دیا مشری کہتا ہے میں نے خرید لیا دو کپڑے تھے کون سا کپڑا ابھی پتا نہیں ہے مبھی کی جہالت پائی جا رہی ہے جب مبھی کے اندر جہالت پائی جا رہی ہے تو ہوگا کیا جھگڑا پیدا ہوگا مشری کہے گا میں نے یہ کپڑا خریدہ تھا آپ سے بھائی کہے گا نہیں نہیں میں نے یہ دوسرا کپڑا تمہیں بیچا تھا سو روپے میں مبی کے اندر کیا پائی جا رہی ہے جھالت پائی جا رہی ہے جب جھالت پائی جا رہی ہوتی ہے تو تب بھی کیا ہوگا تب بھی بے کرنا درست نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں بات کو تو کہتے ہیں ولاجو بے سعب سعود من سعبین نے جائز نہیں ہے ایک کپڑے کی بہ کرنا دو کپڑوں میں سے ولا یوز من سعبین نے ایک کپڑے کی بیگ کرنا دو کپڑوں میں سے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر تو خیر تعین لگا لیتا ہے کہ جی وہ کہتا جی مجھے اختیار ہوگا کہ میں اس میں سے سو روپے میں لوں گا لیکن مجھے اختیار ہوگا کہ میں اس میں سے کون سا لیتا ہوں پھر تو معاملہ اور ہو جائے گا نا خیر تعین تعین کرنا پھر چننے کے اندر اگر کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سو روپے کو کروں لیکن لے سکتا ہوں اگر ایسا کرے گا تو ٹھیک ہے پھر تو صحیح ہو جائے گا باہر ہو جاتا ہے خیر تعین کی وجہ سے جب وہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ چیز طے نہیں کی کہتے جی دو میں سے ایک بیچا آپ کو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک خریدا اب کون سا خریدا پتا نہیں ہے تعین نہیں ہوئی ہے مبی کے اندر جہالت پائی جا رہی ہے جب جہالت پائی جا رہی ہے تو جھگڑا پیدا ہوتا اس کی صورت حال بتاتا ہوں آج یہ زمینیں جو بیچی جاتی ہیں نا زمینیں جو بیچی جاتی ہیں کیا ہوتا اس میں وہ کہتے ہیں جی آپ کو پانچ مرلے بیچ دیے آپ کو 10 مرلے بیچ دیا آپ کو فلاں پتا کچھ نہیں ہوتا نقشہ بھی نہیں بنا ہوا ہوتا ابھی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہتے جی بس میں نے آپ کو بیچ دیا پانچ مرلے دس مرلے فلام مرل ہو سکتا ہے اپنے کارنر پلاٹ نکلے ہو سکتا ہے کہ جی پارک کے پاس نکلے ہو سکتا ہے کس جی جگہ نکلے ہو سکتا ہے گندے کے ساتھ نکل رہے تو پلاٹوں کی بہر کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آج کل یہ بھی کیا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے ہو جائے گی بات کوئی بات سمجھ میں آئی تو گویا میں خلاصہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے میں نے آپ سے ارض کیا تھا کہ گویا مبھی جو بیچی جا رہی ہوتی ہے ایک تو یہ کہ وہ معدوم نہ ہو موجود ہونی چاہیے نمبر دو یہ کہ اس میں قرر نہیں ہونا چاہیے انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے نمبر تین یہ کہ وہ آپ کی ملکیت میں بھی ہونی چاہیے نمبر چار یہ کہ جو مبی بیچا جا رہا ہے اس کی ایسے ذرل لازم نہ آ رہا ہو بائیں یا لازم نہ آ رہا بائیں یا مشترکہ اگر ضرور لازم آ رہا ہے تو بازت آ جاتی ہے وہ روک دیتی ہے جی نہیں جی ٹھیک ہے اور میں نے ایک اس لحاظ سے وہ بھی کہ اس کو مشغول نہیں ہونا چاہیے بائے کی بائے کی ملکیت پہ مشغول نہیں ہونا چاہیے اور ایسا مشغول نہ ہو کہ اس کو بغیر ذرت پہ اتارا جا سکتا ہو اتارا جا سکتا ہے پھر تو معاملہ کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن اگر ضرر کا خطرہ ہے تو ایسا مشغول ہو گیا تو معاملہ چینج ہو جائے گا اس کے علاوہ میں نے یہ کہا, کہا تھا کہ جی تعین مبی کی جھالت مبی کی جھالت نہیں ہونی چاہیے مبی دیکھیں مبی کی جھالت کیا ہے اب اس کو اگر میں کہتا ہوں کیونکہ اس میں بھی کیا ہے کہ کی جھالت کے اندر بھی کیا ہے غرڑ کا اعتماد تو ہے اس میں غرر کا اہتمال ہے جھالت کی وجہ سے ٹھیک ہے دھوکا ہونے کا خطرہ ہے اس میں سے تو یہ ساری صورتحال ہے اس کے اندر آگے ان یہ کل پڑھیں گے تو پھر شروع کی بات آئے گی شرطیں لگانا کیسے ہوتا ہے بائی اس کے اندر جب شرط لگائی جاتی ہے ہر شرط فاصل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے فلاں ہوتا ہے جو بھی صورتحال ہے وہ انشاءاللہ کل پھر باتیں اس میں سے آ جائیں گے ٹھیک okay, ہے جی اس کو آپ لوگ رک کریں کیونکہ okay, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں انشاءاللہ اللہ بات ٹھیک ہے کل کر لیں گے اگر کوئی چیز سمجھنا آئیے تو پوچھ لیں اچھا ترجمہ کروا دیتا ہوں بار ترجمہ کرا دیتا ہوں دیکھیں ذرا دیکھیں ذرا ولا ذرا جائز نہیں ہے ایک گز کی بے کرنا من صوبن کپڑے میں سے یعنی تھان میں سے ایک گز کی بے کی ولازو بے او زرا ان ایک گز کی بے کرنا جائز نہیں ہے من صوبن تھان میں سے ولا بہ او جز منسکن شہطیر کی بے جائز نہیں ہے منسکن چھت میں سے یعنی چھت میں جو لگا ہو شہتیر ہے اس کی بہ کرنا جائز نہیں ہے وہ زر بتل کانس ولا یوزو بہ او زر بتل کانس جائز نہیں ہے یہ پیچھے کے ساتھ اطف کر رہا ہوں جائز نہیں ہے بے کرنا شکار ایک دفعہ جال پھینکنے کی ایک دفعہ جال پھینکنے کی بے کر جال پھینکنے سے مراد کیا ہے جی جو اس میں پرندے آئیں گے اے یعنی اے اس میں آئیں گے اس کی وہ بے بے یہ بھی جائز نہیں ہے تو اس کا کیسے کہا جا سکتا ہے اس کو غربت سے مراد کے بے المزا بناتے مزابنا مضابنا کی بے کرنا جائز نہیں ہے یعنی اندازے والی بے کرنا جائز نہیں مزابنا وہ کیا ہے مزابنا ہوا بہ سمری الن نخلی بے خرسی ہی تمرن وہ پھل وہ لگے ہوئے پھل کی بے کرنا ہے بس لگے ہوئے پھل کی بے کرنا ہے اندازے کے ساتھ ٹھیک ہے اندازے کے ساتھ کٹے ہوئے پھل کے ساتھ میرے تمرن کھجور کو کہتے ہیں سمر پھل کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو وہ لگے ہوئے پھل کی بے کرنا ہے کٹے ہوئے پھل کے ساتھ اندازے کے ساتھ یہ آسان ترجمہ ولا یوز الب الکا الحجری جائز نہیں ہے بے کرنا پتھر کے پھینکنے کے ساتھ پتھر یہ بھی ہو اس کو اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر پتھر لگا دیا آپ نے وہ کر دیا تو بس وہ کہتے کہ بہ ہو گئی پتھر پھینک دیتے تھے بعض دفعہ یہ بھی صورت حالت تھی کہ اس چیز کو پتھر پھینک دیتے تھے پھر جی بس یہ بہ ہو گئی یہ ختم ہو گئی بات جیسے کہ ہاتھ لگا دیا یا ایسی صورت حال کر دی تو یہ آگے مل ملام جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا ملامسا ولازو بے الملام یوں کر لیں کہ ملام کی بے جائز یا ولی جزول الب او بال ملام جائز نہیں ہے بے کرنا ملام کے ذریعے تو چونے کے ساتھ ولمنا بذاتے اور جائز نہیں ہے بیک کرنا مناوزے کے ساتھ یعنی ٹھینکنے کے ساتھ یہ بھی بے کرنا جائز نہیں ہے. اس نہیں ہے ایک کپڑے کی بیک کرنا دو میں سے دو میں سے ایک ہی بے کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا دو میں سے ایک ہی بے کرنا جائز نہیں ہے یعنی جب معلوم نہ ہو دو میں سے ایک ہی بے کرنا جائز تو ہوتا ہے اگر آپ کہیں گے یہ کیسے جائز نہیں ہوتا بھئی اگر معلوم نہیں ہے ان شاء اللہ پھر کل کر لیں گے ہمارا صبح کے وقت آہستہ آہستہ وہ ہے آہستہ آہستہ چل رہا ہوں میں بہت زیادہ مجھے خود بھی وہ ہو رہا ہے کہ میں بہت آہستہ چل رہا ہوں لیکن کیا کروں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ کو سمجھ آ گئی بال آ رہی ہوتی ہے بڑی کتابوں میں جائیں گے تو پھر ذرا تھوڑی سی اور وہ ہے لیکن آپ کی یہ اب آگے آنے نہیں ہے یہ والے مسائل آپ کے آنے نہیں ہیں یہ ایک ہی دفعہ آپ نے پڑھنے ایک ہی دفعہ پڑھنے ہاں جو بنین ہوتے ہیں لڑکوں کے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھتے ہیں پھر کنس پڑھتے ہیں پھر شرح وکایا پڑھتے ہیں پھر ہدایا پڑھتے ہیں تو لڑکوں کے ساتھ تو یہ حساب ہے لیکن آپ کا جو نصاب ہے اس میں یہ والے مسائل اب نہیں آنے ویو کے مسئلے آپ کے اب آنے ہی نہیں آگے بس وہ آپ نے ایک ہی دفعہ پڑھنے ہیں اگر ایک دفعہ سمجھ آ گئے تو ٹھیک ہے آ جائیں گے نہیں آئیں گے تو پھر نہیں آئیں گے کیونکہ آگے جو ہدایہ پڑھنی ہے آپ نے پڑھنی ہے اس میں یہ نہیں آنی ہے آپ کی ہدایہ اول وغیرہ اس میں تو وہ اور وہ بھی پڑھتے ہیں تیسرے سال میں چوتھے سال میں شراب وکایا ہیں پھر ساتویں سال میں جا کے ویو پڑھتے ہیں پھر جس لیے انشاءاللہ یہ اگر آپ کو ایک دفعہ سمجھ آ گیا تو یہ ان شاء اللہ امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کا ایک وہ بن جائے گا پھر وہ بندہ جتنی محنت کرتا ہے جتنی محنت کرتا ہے بیو کے مسائل ذرا مشکل ہوا کرتے ہیں یہ بات یاد رکھیں بیو کے مسائل مشکل ہوا کر مسائل ہوا کرتے کر بھی توجہ کم ہوتی ہے مسائل کر رہے ہوتے ہیں خود کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آگے بعض دفعہ بحفاظت کر جاتے ہیں بعض دفعہ مقروب ہو جاتی ہے تھوڑی سی ہمت کریں ان شاء اللہ اللہ خیر کرے گا سلام ہے السلام علیکم اللہ